all day बहुत तंज्वे होता है और बाहर की दुनिया का तजर्वो को छोड़ दे दिए हम इंसानों को दूर नए इंसान वो भी नए है ये भी जिन है लेकिन इतना बड़ा सवाल है इसमें बढ़िया दुनिया में आसो इंसान मौजूद होते हैं چہروں کے جو خان کی حق یہ بھی کیا حق جو, جو اتنا کئی تو کچھ ہے لیکن تمجوں کا یہ آنند ہے کہ کسی بھی کوٹ کا چہرہ گھومنے سے لوٹتا ہے تھا کیونکہ اگر انسانوں کے چہروں میں یہ تمجو نہ ہوتا جی ان کے لیے سکتے ہیں ایک گھر میں گروہ بچے کبھی پیارا ہو جاتے ہیں ان کے پہروں میں تنگو نہیں ہوتا وہ ماں باپ کو ان کے گھروں کو ان پر رنگ مار جاننا پڑتا ہے پر اور اگر یہ اردو انسان ان کو کوڑے میں کبزو نہ ہو تو آپ دوسروں کو تو یہاں کیا لگتا ہے لیکن اس ترجو کو پیسے طرح جا کے دیکھیے انسان یہ بھی نہ اور اس کو آگے جب سائنس کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ دو ہی کو دنیا تباہی ہے ایک ہے نا آف سارا سب ہر بات میں جو है ہے اس کے پیچھے ایک قدم ہوتا ہے ایک ساج ہوتا ہے اور دوسرا ہے सूत्रों के अंदर वादत है यूनिफॉर्म है शिक्षक तनज्वों के बावजूद शिक्षक वरायटी के बावजूद असलों का इलाज क्यों है उसमें वादत है देखने की चीज यही है तो वो सारा तनज्वे जो है ये कारोबारी सबूतों के लिए है یہ ابھی ابھی ہم نے انسان کے چہروں کا تمجوت دیتا وہ کاروباری سے اردو کے لیے ہے نا اگر انسان نے بار میں تنہا رہنا ہو تو اس کا چہروں کا قدر جو چہروں کی ساخت اس کی صلاحت کسی قسم کی ہو کوئی کسی دوسرے کو لیکن جنوب اور تمجنی دنوں کے اندر آتا ہے سوسائٹی کے اندر آتا ہے کاروباری دنوں کے اندر آتا ہے وہاں اس کے نظروں کی ہے معامات کے لیے ہے کاروبار کے لیے ہے وہ نوٹنگ اس کی اصل اوپ ہے موازنہ ہونی چاہیے کہ سارے تنظوں کے پیچھے دیکھنے کے وہ اصل اوپ ہے اور انسانیت کی دنیا کے اندر کتو ہے جتنے بھی تنظی ہمیں نظر آتا ہے یہ برابری نظر آ رہی ہے اس کو پیچھے دیکھا جائے کہ انسانیت ایک, ایک ہی برادری ہے بہت ہی اصل ٹھیک ہیں اس سمے میں تقسیم اگر کی جا سکتی ہے انسانی زندگی ہے تو قرآن کو انسان دو پیسے غریب میں دو کتوں میں تقسیم ہو سکتے یہ تقسیم کی ادب ہے अलग آپ دیکھیے نسلیں الگ ہیں سورے الگ ہیں رنگ الگ ہیں زبانیں الگ ہیں گائے سکونت الگ ہے کتنا کچھ الگ ہے ان قرآن کو تمام اس تراش के باوجود انسانوں کو تقسیم کیا جائے تو جو ہی بڑی بڑی چھٹی ہیں جن میں وہ تقسیم ہو سکتا ہے ہمارے دیش میں قرآن کی شکل پر کتنے کے انداز سے جان پڑتا ہے اگر لو پوجا یوگ چاہ نہو پوزا سگل نہ ماں فلوں پر رات دن کا دو یہ تجاو چیزیں نظر آتی بالکل اپوزٹ کرنے سجاب ہیں سبال ہیں سوالوں پر اس میں دن اور رات کے اندر لیکن شیم کو تین اگارہ سو تیسویں وہ کہ دن اور رات کہ زمین کی ایک ورزش ہے جو پہلو اس کا کوڈ کے سامنے ہوتا ہے جھنچا لاتا ہے اور جب وہی پہلے اس کا سورج سے شبن ہو جاتا ہے رات چل ہے وہی زمین دھوتی ہے وہی زمین رات ہوتی, ہوتی ہے اس سراد کو پھر پیدا ہوتی, ہوتی ہے بات تو وہی پرانی کیونکہ رات کے جب وہ سالتیاں کے آ ہے دل کے جب وہ گنگا تھروتیاں لو کر آ جاتا ہے جو سنگا تھا نئی ہے سرام کے الفاظ کو تو یہ نہیں بدل جانا چاہیے اب یہ جو وہی زبان چیزیں ہوتا ہے ساہتی کیا ہے جو کتنے ان کی آگے کٹوت ہوتی ہیں سنگو سے جو الگ الگ حل سے نظر آتی ہیں ان سب ہے ساحتی کی چادر میں سنگوس کو نہیں جاتے. سنچا مل باقی نہیں رہتی نکولوں کے رول خراب بات نہیں رہتا روزہ کا خراب باقی نہیں رہتا سوچ کیا دوسری سیشن کی لوکیشن نظر میں نہیں آتی پالتی کی چادر کی امتیازات کو لٹا کر تو کر دیتی ہے اس کے لیے تو لطفران نے ذکار کہا جیسا کسی کو پردہ ڈال دیا گیا تو محبوبی ہوتا کہ اس کو گیا اور اس کے مقابلے میں نقصان ہے جنابی مانو لوگوں کو الگ الگ کر دیں تھی آپ کی تاریخی کتاب لوگ تلاش کے ان کے علاج کے مطابق جن کی روشنی وہ ہر چھو تو ایک دوسرے کے الگ کر دینے والی ہر جو لوگوں کو ہر چاہ الگ ہے لوگ ایک روشنی اگر مضمون ہو گئے تو یہ الور ہی جو قمیض جو تصویر جو تفصیل جو تلاش وغیرہ باقی نہیں رہتا پھر لوگ ہی ہوتی ہے پھر لوگ بھی آواز ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ سنگے لارا لادا کی کمیز یہ خاص مقصد کے لیے ہے ورنہ اسمتو تو مارکیٹ ہوتی اوپی اسٹرسی ہوتی ہے اوسی نہ ہوتی ہے اوپی منس ہوتی ہے انسان انسانی ہے ہاں ارد کے روپ میں ہو یا مرد کے باشن کے اندر سننا سالک انسٹ کا وہی تمقیاں ہے اس کا پتاگر ہے کہ سبھاری کوششیں مختلف قلعوں کے اندر فائیو بھی ہوتی ہے کاروباروں حالات میں آپ دیکھتے ہیں مختلف قلعوں میں فائدے کام الگ الگ دوسوں الگ الگ مقاصد الگ الگ سماج سوچ کے مختلف چنتنوں شادی ہوتی ہے لیکن اگر آپ انسانوں کی تقسیم دیکھیں تو کہا تو وہ دو ہی منیادی چیزوں میں انسان بچ جاتے ہیں آگے بات تو نہیں ہونی چاہیے تینوں کے وہ فر اور ایمان کا امتحاد ہے بات وہی ہے لیکن قرآن ادروی روپئے نہیں کرتا وہ محسوس طور پر بات سمجھاتا ہے کہ دوست خصوص کیا ہے علید الحمد آپ دوست کو چلے آ رہے ہیں اور اس تیسویں ساروں میں تو جو حقیقت اہر اور میٹھے کا سامنے آ جائیے گا کہ چوہان کی ہوئی سے بنیادی نظام ستون یہ انسان کی اس زندگی کو اندر کا معاشی رکھنا ہے اور دوست روح انسان کی ذات की متور دکھ تو کھتا سمجھتا ہے بات है। बात ہے اسی جو اس لیے آپ دوستوں کو لے جا رہے ہیں کہ وہ اس راسی سوال کو کتنا زیادہ اہم قرار دیتا ہے کتنی اہمیت قرار دیتا ہے انسانوں کو یہاں اس میں دو سوٹوں کے اندر بانٹا ہے اب ترگ وہ دو سو سے ہے. تو من آتا وہ چیز وہ ہے جو دوسروں کو دیکھتا ہے انسان دونوں چیزوں میں بچ جاتی آتا ہے کہ ہم آتا جوتا ہے وہ گزار میں اور آتا مانے کو ان دونوں کو جنگ ہوتی ہے جن کا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ لگ جاتا ہے میٹمکس میں ایک بڑا باجد کا خرچ ہوتا ہے کیس دونوں کو بولا جاتا ہے ہر وہ کسی کو معاوضے میں کوئی چیز دی جائے گا دل معاوضہ دی جائے اس کے لیے آتا ہے لیکن آس آپ آت وہی آتا ہے جہاں معاوضوں کو دباؤ چیز دی جاتی ہے معاوضے میں کسی کو کچھ دے دیں اس کے بارے میں لگا دوں گا ان کے انسانی کاروباری اور آپ کے اندر کا ہر خود مت کا معاوضہ ہر کام کا معاوضہ ہر چوپ کا معاوضہ یہ جو ہم دیتے ہیں لیکن یہاں ایک بنیادی اسیقیت کو لاگو کرنے کے لیے انسان نہیں آ رہا ہے آیا ہے اس کی کچھ ہے کہ وہ پوری محنت سے کماتے ہیں اور بغور کسی ملک و معذہ کو بغور کسی چلار و چاہیے کی کمنیا کو دورتے ہیں مغرب کی دنیا میں اور خود ہرارے ہیں مانیہ بھی مکوجی کا مت بڑا بل ہے بلکہ نہیں توڑی نکان سب سے پہلے نومنگ کے بعد کیا نہ ہو کسی کو تو نو سے اگلا درجہ جو ہے مفت کا درجہ ہوتا ہے سپنا کا درجہ ہوتا ہے, ہو ہے؟ مفت کون ہوتا ہے اس کو مطلب آپ نوز کی دھوم اور ہمارا اس لوگ نام تو مجھے لوگوں کا ہے نہیں رہا نا. آپ آت اپنے اپنے سننے होता تو بجے کی مستفی تو ہو جاتے ہیں بجوا رہتا ہے مستقبل مردوں سننے لگوں بول دیتے ہیں مستفی نام سب مزن لگے کتبہ کا مجھ بنانے مکان مستفی کا مستقل آخری مکان گنا جاتا ہے مغرب کی کنڈیا کے اندر اس کو آگے دوسرے مکان نہیں کہا جاتا لیکن آپ دوستوں کہا من آیا وقت کا جو بنا ملکوں جڑتا ہے اور اس پر اس مختلف بن جاتا ہے مل اور آلو تب سوتر کا دل ہوتی ہے ہم لوگوں زیادہ کرتا تھا حکمی عمل من سے جو کو کر دے جاتا ہے سر آسان سے اندر مسائل کو کہنا آ رہا ہے سون کی ساری ہوتی تو شروع سے وہاں آ جاتی ہے بات نہیں یہ تھا محنت کو کماتا ہے اور اس کے بعد بلا رو محمد بڑھ چلا کی سمنیا کو ہر دوسروں کی ضرورت کو چلا بڑھنے کے لیے دور ہونے کا ہے بولے میں نے کچھ نہیں کہا تھا کہ یوں دور دور کے بچے کے خبر نہ ہو देता है जिल उतना नींद आते होते हैं अमल की सब तो तो तो तर तर तो तर था। जो वो कहता था उसमें किस तरह उनकी तस्वीर कर देता है उनको छप कर देता है जो आदा कर सुन होता सिर्फ आसान मुश्किल दूसरा जिंदगी की मुश्किल राह उससे भी आसान हो जाती थम राहें आसान हो जाती यहाँ रहने आसान करने को जो बताया हुआ था जो सबसे ज्यादा जो सलोद होता है उसको रास्ते आसान होते हैं बताया जो सबसे ज्यादा दोन होता दो दो है उसको रास्ते आसान हो जाते हैं इसलिए हुक्म चीज को दूस कर दी खुद भी हकीन हुआ मोदान कायलाज को भी दूसरे उपयोग में आकाश हुआ हुक्म को छत करके दिखा दिया किस चीज को کے ساتھ بات سات نہیں ہوئی قرآن سے کرتا ہو جا کے خود بات صاف کرتا ہے تو بات صاف ہوتی ہے تو بات کو روشنی کی جو بھی اس وقت میرے آپ کو جاتا ہے آپ اس کے مقابلے میں کہا تو آپ کرتی ہے ہمارے ساتھ من ہمان داخل ہو دوسری چہروں دو پر وہ ہے کہ جو کچھ وہ بناتا ہے اپنی لاج کے لیے رکھ لیتا ہے اور کروں وہ سمجھتا ہی ہے کہ میں علیہ آن انسانوں کے نہیں ہو گیا مجھے کسی کی بھٹی نہیں ہے اور وہ سب یہ سمجھ لیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جنگی ہو جاتی بس کر अची चीज प्राण कर दिया है ठीक है माध्यम की वो कबार हो कि दूसरों से मुख्य नियुक्त हो जाए आखिर में वही कहा जाते हैं कि तुमका नियम हर को सुझाए तुम सब नहीं बदलोग तुम तुम्हें किसी की रहो जरूर उत्तर होगी को जरूरत काम कर के बाद तो खुद चार धानों की जरूरत करो اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جن کو بھی اتنا کچھ چھوڑ دوں گا وہ تو اس کا انتدان کر دسا ہوگا تو موسم کو تھا پانچ سو گھنٹے کا کم بڑھا رہا ہے تو محلہ والوں کی بہت آزاد میں تو جاتی ہے وہ بھاگے میں ہیں وہاں وہ اپنے آپ کو مستقبل سمجھتا ہے مستقبل سکتا ہے وہاں کر سکتی باقی ضرور اپنا کام لوگ لیکن بات جو ابھی تھی انسان کی جات کی نشروں میں کس طرح سے ہو سکتی ہے وہ تو سوسائٹی سے ہے تو وہ ہی نہیں سکتی ذات کی نشل نما کے معلوم یہ ہے کہ جب کسی دوسرے آدمی کے آپ کا معاملہ کریں تو اس وقت آپ کی قسم کا الن کے اندر زیادہ ہوتا ہے آپ کی قسم کا معاملہ کرتے ہیں معاملہ کرنے سے جاتی نشونما ہوتی ہے ہزاروں جات کو ہزروں کے اندر تقریبا چاہیے تو جات کی نہیں ہوتی لیکن وہ بہت سمجھتا ہے کہ وہ مسکد ہو گیا باقی انسانوں سے سوچ سکتا ہے بناتی کی رجوعاتی ہیں لوگ جو بھی تو خرچہ انسان کی جاتی مہتو نما کی اس کی پیسنالوٹی کی ڈیولپمنٹ وہ جو تو انسانوں کو بار معاملہ کرنا ہے لوگ انسان دوسرے انسان کو مستقبل ہو گئی ہے دیکھ لوں جو سماپر جو ہم میں کام کر لیا جناب اتنا کو کچھ دوسروں کی ضرورت نہیں ہے وہ کرا تھا پچاس پہ دا اس میں حسم آنند کو دل کو پہلے دکھا کی آٹھ آبادی چودہ بار دوسروں چودہ بردی گھوٹنا حسن امن کو باہر کو گھوٹا کا لکھتا اور جتنی ہی کہ وہ کر دو اپنے کی اگر کا تو وہ تکلیز کر رہا ہے اپنے داغیوں اس نے امن کی اگر آتی آد ہے تو تقریب کر رہا ہے اپنے دن دہلی کو اپنی جات کو بھی یقین بنا رہا ہے ماٹو کو بھی یقین بنا رہا ہے اس میں کائنات میں بھی اضافہ کر رہا ہے اور اگر دسلادی پسندیوں پر سب کچھ سمجھوتا ہوا اپنی جات اور اپنی ہی بات کو جو رکھ پتا جاتا ہے ता है मुसलमान आज को और उसको रात होता रा। से रा है सात लोगों के बिल फूल रहा जिंदगी की आसान रहो भी उस पर लोगी जहां कहा था कि जिंदगी की विधवार आसान हो जाती है यहाँ आसान रहो भी दुधवार हो जाती है बाहर तो कबल नहीं आता वो क्या होता है क्या थोड़ा इंतजार करो उस पर नाव का लौट आता नीला जा मन जाता है नाव खुद नहीं अब हो माधो ही बुधा सड़प भाव भाई आम मानस होते हैं नाक ले जाना लोग परिस्पक्ष है उसके नाम होते हैं अपने आप को हिमाचत के सामना खुद को उत्तर दें तस्वीर जो है वो समय का ये था नी हूं मेरा फर्क वो सिर्फ उसकी कुछ रद्द और मुकदम जो है जो असलत आपको खुद जाके हिरासत के सामने तेज कर देता है और कहा कि जब हिरासत के सामने तेज करता है तो उसकी जो मारे दौलत इसको उससे बचा नहीं सकती दौलत के जोर पर वो सिर्फ तबाही को बच नहीं करता کہا تو سوچنے پیار کیوں کی کچھ نہ خود کاٹنا سوات میں مکمل کو جو کسی میں سما ہوں میری ریٹ ہے میرا اپنا ہاتھ ہے بھوکا کا دھوکا بھی کسی کو ہے تو بھوک کے طور پہ خراب کے طور سے ہتاروں کو ہٹار کے نہیں دیتا तो तो था है कि नए कमी में इन लोगों को साथ महिला हो तो था, मुरा था, था, मुरा था, नहीं जो है कल मोड़ा मोटा है न तो किसी को मौका नहीं कहा कि जो फैसला बो था उसकी तनखा अपने छात्र की रूप से किया और असन का फैसला जुम्मन होता है ग्रास रहने समय का अपनी स्वागत करो अपने आप को बताओ इस मतलब रखा हुआ कार्ड को कहाना होगा कार्ड को तुमको जो दुकान को मैं खींचूंगा گوشن ساتھ ہو جان تمہارے اپنی مہم کو بن گئی ہے آپ بہنوں کا دیکھ سکھائے سا تمہار اور اپنی اصل کو سوگا ہوگئے تو وہ تمہاروں اپنے جاتی مساج کا تاخیر سکھائے کس لوگوں کے پرم کی اصل کا بتاوا ہے کہ اس کی اپنی جات کا تاخیر کرو کو کنزرشن نہیں ہے اس کا سوچ کم نہیں ہے اس کو زیادہ اس کا نہیں ہے یہ تنوع کی نہیں ہے آپ کی جا کے ہم یہاں سے نام کے ساتھوں کے ساتھ بھی چیز نہیں بیچتے تو یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو آتی کو سوچنے نظر آتے کہ دن جو آتی ہے اس کا یہ جان ہمارا وہاں جو آگے کی اباؤ تھی کل کا ہوٹل کو جہاں بہت روکے بند اُس کا مسل مسلانہ ہے شام کا روٹا پر پیس نہیں ہے اس کا میدان اتنا ہے آپ پناہ پر میدان اتنا ہے تو دوستوں کو شروع جو اس مساد کو ساپوت کی پرتی ہے اس کے آگے اس کا میدان نہیں ہے وہ کہاں جو ہے धर की टीम अपनी तनहा आंख झोली आंख को भोगना चाहता है जरूरी करता है उसके लिए जरूरी जो, जो है तो बहुत दूर दूर बोले वो उसको बहुत दूर की टीम बता रहेगी तो दूर के रुप में तनखा अपनी ही शु अपनी लोग बात को बातने देने की रुपये से یہ سو پور سب راج کار کا دعا سنیہ رام کہا کہ سننا آدھنا نام سبار ہمارے جمع یہاں آ کے کی ضرورت ہے اپن کتنے ہی مکان کو سونا کروں گا اس کا اروٹا ہے اس سے آگے بس تھوڑے بہت ساری سننا ادھر تم کو کہ ہم کو پوچھو سنا کیا کروں سکھا کے پوچھے اس کی رہنمائی نے اور اپن ہاں اصل کی رہنمائی نے خرچ کیا ہے بڑے اور درمیش जो दो लफ्ज हैं बराबर आने वाली कितने बड़े हकायत उसके अंदर आ गए है कहा इसलिए कि ये जो है, जो है। ये अपने ये मसाद आजमा को टोजता है सादा मसाद को टोजता है इन खराबी के लिए सामने है इससे आगे निगाह नहीं जाती ہم جو کہتے ہیں ہمارا دن آخرا کا بند دوں گا ہماری مزاجے بھی دیکھتی ہے دوسروں کو بھی سوچتی ہے یہ آپ کو دیکھتا ہے اتنے خود جیسی بس جو ٹوڈے گئے ٹوڈو خود بینے گئے حق ہما کرنا یہاں تک جاتی ہے ہم ان سے بیٹھے نہیں ہیں ہماری وجہ دور تک جاتی ہے اگر کسی کی بھاشا دور ہے تر بولنا چاہتے ہو تو ان سے بیٹھا وہ یہاں سے پوچھو کس ان سے بھی کھیل جاتا ہے یہ اپنی اسی زندگی کے متعلق سوچتا ہے ہم اس کی مستقبل کی زندگی کے متعلق سوچتے ہیں یہ موجودہ نسل کا بھی سوال رکھتا ہے ہم آنے والی نسلوں کا بھی سوال رکھتے ہیں یہ والی زندگی کی نظر ہے ہم اس کی آخر کی زندگی پر بھی کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اس کی مزاح چونڈہ پر رہتی ہے مساد ویسٹ پر رہتی ہے مساد پہ رہتی ہے ہم سے پوچھو وہی سے پوچھو وہی کی نظر سے پوچھو وہ بہت کی دنیا بھی اس کو یقین بنانا چاہتا ہے آنے والی دنیا کی بھی یقین بنانا چاہتا ہے موجودہ نسل کو بھی اس کے اوپر دیتا ہے آنے والی نسلوں کو بھی برقرار آتا کرتا ہے وہی میں لگا نمفات ویسا عیدہ نظام انسانیت دونوں سبوں کے اندر بدل ہے دونوں کے راستے الگ الگ ہیں اور بنیاد اس کی یہ ہے کہ ایک صرف مفاد اس لوگ کا ہے جو ایک مفاد تین لوگ پہلے دن سے تاریخہ نے بتا دی ہے کہ ہمیشہ صرف انسان یہ تین دو چیزوں کے اندر ہوگی کبھی کبھی تو بچ میں جو انقلاب میں آوازیں ہیں انہوں نے وہاں کو کی کوشش کی قر�anی. ہاں انسان نے جب بھی اپنے آپ کے اپنے متاث کا غور دیا اس کی یہی پورت روزہ کرنا کی لیکن کہا کہ گرو تو ایسی روس نہیں چھوڑتا تم مارن تلج ڈر لاج اصلاحی کہا جسے کہ انفرادی متاث کی جس تحق پورا تیار کرنے والوں ایک انسانیت کے بہدور کلو کے اوپر نہ رکھنے والوں میں تمے انجان کو ڈرانا چاہتا ہوں تمہارا سب کچھ محفوظ کر رکھے گا ایک انتظام جس کی سونا تمہاری تمام مزاق متائ حالات کو خاص کر بنا کر رکھ دوں گی خدان میں سے گنٹکی برتنے والا اور دوسری طرف زندگی کی خوش بیواریوں سے معروف ہے معلوم مظلوم ہے نا آج میں داخل ہو گئے کوئی بھی داخل ہوگا مجھے بھی اسکول سے کوئی قوانین تو پابندی سے سرکتی سروس اپنے آج کی زندگی کی خوش بیواریوں سے معروم کر لیتا ہے بات پھر جانا کی سرکش رہی وہ تو بے وضاحت کر دیتا ہے اندازی یہی کہا تھا نا تذب اب یہ مساو کھیتی تھی اپنے حکم عمل کے دہا کی تقریب کرتا رہا بندھا اور یہ زور کی راہیں نکالتا رہا آپ نے دیکھو حکم عمل کے دہی کی تقریب کر رہا تھا یعنی انکارمنٹ میں کر رہا تھا بچہ تو کر رہا تھا لیکن اپنے عمل سے ان کی تجدید کر رہا تھا سر پڑ رہا تھا گروپ جی نہ رہا تھا اپنے جیون سے کچھ مارکیٹ کاموں کی وہ تو گڑبڑ ہوتا تھا اور یہ جو بنیادی چیز تھی محنت کرو جان مار کر یہ کچھ کمائے اور اس کے بعد جن کی ضروریات اپنی پوری نہیں ہوتی ان کو جو اس چیز کو بک کرتا تھا اور اپنے جو بڑے لوگ کام کر رہا ہے جسے کہتے ہیں گریز بھی نہیں بیچ لے کے نکالنا تقریر کرتا تھا اور گریز کی رہی نکالتا تھا یہ ہے کہ جو اس آج کے اندر دفعہ ہونے والا ہے ویسا اجنہ جو ہر اب تندہ ہی اور اس کو بتایا جائے گا متفقی. بات آ گئی منتاہ یہی ہے نا ہمارے یہاں مگر کی دنیا میں چاہے نا بالکا کہ مت ہی ہے یہاں اس کے یہ کہا جائے اور اگلی بات یہ کہ جہنی سوچ جاتی ہے یہاں کہا ہے کہ متحل یہ تو دب ہے آپ کے یہاں ہر بار سمجھ میں یا مستقی ارداروں پر ہیں روحانیت کی دنیا والے ان کے یہاں ایک لفظ ہوتا ہے تبزیہ نقص وہ میں اور مسلوں کے اوپر حجروں کے اوپر دے دیا جاتا ہے تجزیہ نقص مارا جا رہا ہے یہ تخوا بھی کے معنیوں میں اور تجزیہ بھی گول ہیں اور یہاں بھی قرآن کی جان لیے تھوڑا سا سماجی برابر دو چیزیں بعد میں آ کے آپ کے, آ کے ہاں اس طرح فون ہے یونیٹاوا میں شام باندھ کے پوچھو تو ان آپ کو اپنے پہلے سے دے دیا ہوا ہے اب کا مطلب کون ہے اللہ بھی جو تی مالا وہ دو, دو مالا ہوں. بڑی عمدہ کنسٹرکشن مالا تو مانے کو ہو اپنا مال دیتا ہے لیکن ماں نہ ہوں جو کچھ بھی اس کے پاس ہے بیٹا ہے مستقبی تو وہ ہو گیا اندازہ وہ تا بہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دوسروں کو یہ کھلا رکھتا ہے اس کو دیتا ہے اور اس طرح تو چاہے تم نے بے کر لے کر اس کا کیسے نش ہو جائے میری ہے یہی سلطیاں مسئلہ ہے تو بچا اور اس دونوں کے اندر اگلی بات یہ کری میں بڑی عظیم بات کری واضح احمد چلتا ہی خود لیا حالانکہ اس کے سر پر کسی کا اوپان نہیں تھا اس کو اتارنے کے لیے اس نے کچھ دینا ہے کے انتظام دیتے نہیں ہیں آپ کے ہاں دینے والے بڑے ہوتے ہیں بڑی بڑی کودمت لگی ہوتی ہیں جن کے اوپر لان لکھتے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہزاروں روپے دیے ہوئے ہوتے مسئلہ کی اس کو کسی بہت بڑے افسر نہیں تھا کسی کا اس کے کوئی لائن نہیں اس نے کسی کا کچھ دینا نہیں کوئی قسم کا کوئی دبا نہیں تھا اور اس کے باوجود دور چلا گیا یہ ہے کہ جس کا سب کیا لگ کیا یہ ہے کہ جس نے تصویر کیا اس کو مت ہو آپ دیکھتے ہیں کیا کوئی کرتا چلا جاتا ہے اور آپ نے اس کو جو بھی آتی ہے پڑھ گئے کہ کے غلط میں خون میں آتی بدل مزوم بدھ بات جو ہے قرآن سے متدم قرآن جن شرم کے مہانی جن کام سب کے مہانی کسے کہتے ہیں سب کیا ہے سب جن میں اس کے لیے نہیں کہ کسی کو کچھ دینا تھا اس میں وہ دنیا میں ربویت آمدار کے لیے میسا کچھ کا پتا لگا رہا خدا کی قوت ربوبیت کو معصوص کرنے کے اندر دنیا میں معصوص کرنے کے لیے وہ یہ محسوس کر رہا تھا کسی کا اتنا ڈرا نہیں سب اس کے لیے یہ کر رہا تھا جو ہے وہ مانا پاؤ پاؤ یار پھاؤ وہ ہے وہ اس کے بعد بہت دل وہ دیکھ لے گا کس طرح سے اس کے لطاج اس کی آردو سے ہم لگا ہو جاتے ہیں پورا انداز تو دال میں انتظار کی زندگی بھی سلیم زندگی ہوتی ہے وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں کسان کی सुबह के वक्त जाता है रस्ती और बराजी दिए हुए सारा दिन पेट में मेहनत करता है शाम के वक्त खाली हाथ में वही रस्सी और बराजी दिए हुए वापस आ जाता है एक दिन की बात नहीं दो दिन की बात नहीं रोज यही करता है सुबह शाम यही करता है लेकिन किसने तो उससे देखते बैठा होता है कि की ठीक के बाद किस तरह ऐसी मेरे मेरा घर दाने के बाहर जाएगा फसल को भर जाएगा تین جو دیکھ کرتا ہے پہلا دکان جس میں اس کو پوسٹر میں دیکھا نہ ہو کبھی اور وہ چیز روز جاتا ہے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے آ جاتا دل ہی تو ہے میں کہ میں ایک یقین کے متاثر یہ کچھ کرتا جا رہا ہوں نا کسی کا ایسا کرو یہ ہو جائے گا کبھی کبھی یہ خیال آ جاتا ہے کہنے والوں نے مجھ کو توڑنا دیا تو میں یہ کچھ نہیں کرتے ہیں مدیتہ سبنجی سے انتظار کو لے کے عزیزہ نماز جیسا کہ میں کہا چاہتا ہوں ضرورت کی سے جو جو ہی کی زندگی میں یہ تو اس میں مسکلا یہ سرام تھا کوئی نتیجہ تھا ان میں نہیں آ رہا پروگرام دینے والے خدا نے کچھ کہا تھا کہ اس کے بعد یہ زمین بدل جائے گی یہ آپمان بدل جائے گا لیکن دیکھا جو جا رہا ہے تو زمین بھی اس پر تنگ ہو رہی ہے آپمان بھی اس کی ٹوٹ رہا ہے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا اور کوئی مدینوں کی اتائی زندگی سے یا تو بلڈنگ میں پیچھے بھی اس کو نہیں تھی کوئی جامعہ نہیں تھی مدینوں میں پہنچنے کے تو سی تھی ح سوچنے تو چاہیے یہ زندگی اتنے لڑوں جو بہادری اتنے لوگ جو امداد بہادی زندگی میں کچھ نظر نہیں آ رہا کہیں سکتے ہیں کہیں وہ سیکھتے خیال آ جاتا بڑھانے والا کیا کیا राजकीिकारी के कागज शिकायत चाह न हो तुम तो है अगर नही जाए नारिक कारियों को घुबराने वाले की विरोधी के नजारखो हमारे पुत्रों के सवाल में ہو نہیں سکتا کس طریقے اپنے وقت پہ آگے بڑھ گیا ہو نہیں سکتا کہ اس کے بعد میں مجھے شہر نہ ہو گھبراؤ مزہ کراؤ مہا مزہ رب دو سال کھلا چورے رنگ نے تو وہ چھوڑا نہیں وہ ٹوٹے دنوں چھوڑ مجھے ڈالنا نہیں چاہتا تھا بات یہ ہے کہ ون آن میں ون آخر سو انقلابی بھی کی اس سبھا میں ہوا ہی کرتا ہے اس طرح ویسے درختہ ہوا کرتا ہے اس لیے منزل اور ازن کی جو کھار گزاروں سے گبراہ رہی سمجھوشک صحیح کہ آخری منتھل تمہارے لیے کس قدر درخوا اور ساجندہ ہوگی والا سو کا یہ وسیم کا ربوں کا کثر تھا दे की बात नहीं होगी अंतरीित कुछ हो जाए जिस अंतरीब को जो आता है हजूर की जिंदगी में ये कुछ हो अगर के एक मकान के पूरा इराज में है कि हजूर के दिल में ये बात आई तो इतना लंबा प्रोग्राम हुआ चला जा रहा है श्याम बा मैं अपनी आंखों से भी इससे बताई देख कभी سون کا نمبر دونوں چاہیے زیادہ ہر دنیا میں زیادہ کوشش ہے تو خدا قانون والا ہے وہ تو کسی کو بجباب کی رعایت نہیں چاہیے اس نے کہا کہ ویک کہا بر وہ والے نہ پورے دن میں اس بات کو پہنچا چلے جانا ہے کم ریکاؤمنٹ لیں گے اس کا احساس ہم کرنے والے ہیں تو چلے جاؤ اپنے کام کے اندر بہت اچھا تمہاری آرزیوں کے مطابق ہمارے پروگرام چھمک کے نہیں ہیں قانون اپنا وقت لیتا ہے ہزار آرزیو چرونا ہوں خود مریض کی ہی کے ساتھ مسلم دانتوں کی بھی کسی طرح کے یہ تک جو پن ہٹا ہو جائے وہ تو چھ مہینے لے کے یہاں چاہتے ہیں والا سو سال جو ہے کچھ نہ کچھ ملے گا پھر وہی کر رہا ہے کوئی آروے خوشگوار نتائج سے ہم تنازع ہو جائیں گے جو کچھ چاہتا ہے دیکھنا وہ سامنے میں آج آئے گا جا. خیال زیادہ ہوا اس کے لیے کچھ جب کچھ آپ دیکھیے گا کوئی بات جو میں نے کہی تھی کسی کا اگر کوئی ابراہیم عبا سلام کی زندگی یا کہا گیا جاؤ اس مدعے کا کے بارے میں کرو انہوں نے کہا کہ یہ چیز نمکن کی بات ہے جس کا مجھے اٹھا دیا جا رہا ہے کہاں تو آئی ہے مجھے میرا دکھاتے کہی کہ کس طرح سے ان مردوں سے گندہ کیا جائے تمام لوگوں کو کیا ایمان نہیں ہے اپنا اس کے اندر ایمان کی بات اور ہے میں قریب مانتا ہوں تاکہ مجھے اپنی ایمان حاصل ہو بات ہے مکان ادرا ہی صبح سے بھی غریب مانگتے ہیں اس ایمان کی اور اس میں کی تو بہترین سر یہ ہے کہ ہمارا حقیقت اس چیز کو مدد آپ کو یقین حاصل ہو گیا یہاں بھی اگر بات کہی کہ ہم قریب یہ بات ہوگی یہ بات زیادہ ہوا تو کیسے یہ بات ہے جو شہادت نہیں آیا قرآن کی اسی مخاطب کو اسی وطون کو کہا گیا کہ سوچو تو صحیح اپنی زندگی پر غور تو کرو اندھ کا گئے؟ تنہا تنہا تم جس کے بلند کی تھی اگر یتیم کے معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں جس کے ماں بار بے میں قرحان نے بنیاتی بہتری لوگوں کو لبھار کے لایا یتیم کے نا نے مجھے تنہا کیا یہ بات نہیں تھی کہ بس تم نے بھی آواز بلند کی تھی کہ بالکل تنہا ہر جو حضور نے سنتا میں کوئی دوسری آواز نہیں تھی اس اگر کمہار دو یارو مدد جائے تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس کے بعد سہار بار تو میں کما پیچھے واقعہ پھر اس کے بعد وہ کام نم سہ رہا نم سے بھی پیچھے جائے یہ آئے بڑی خبر ماں کی حامد نظر آدمی لگی کی زندگی نبیت سے پہلے اور جو اس کے بعد تو سہی رہنمائی مفتی کی تو لگی اپنے ہی ماحول میں پیدا ہوتا ہے کسی ماحول میں سر لوگ کا تعلیم کو ملتی ہے لیکن اس کی کیا کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں وہ اس سے مطلع نہیں ہوتا ٹھیک کیا ہے اس کا اسے ولندن ہوتا کیونکہ جو بات تو یہی نے بتانی ہے وہی ابھی آ نہیں رہی جو ہو رہا ہے اسے جو غلط होना तो चाहिए जिसका तुलं नहीं है आप देखिए तो वो कबू क्या होगी लकमा का गई का आदा तो उस वक्त गलत कर्जन में किसी को बात नही कर्जमा किया जाता है कि हमने तो मैं जबाना पा कुछ हडा की सवाल ही नहीं है नदी की पहली जिंदगी के अंदर गुमराह सहने का सवाल ही पैदा नहीं होता गुमराह को वो होता है कि जिसके साथ में राजता हो और उस राष्ट्र को बुला दो वो तो उसके साथ में अभी नहीं आया है लेकिन नदी जाती है तो गुमसा खबर को अलग हो गया क्या कि आ गया वो उसके लिए आ गया सारे अपनी अपनी उस भरत अगर माजरीदात को मुतमयन होकर बैठे वो थे वो मुतमन नहीं था اور ابھی ہم قرآن میں کہا ہے بہارا تو بات ہی نہیں ہے تو صحیح رہائی ملک ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا ملنگ ہوتے مزاج کیا ہی رہائی کی تھری سے جو ہے تھری ہے پہلی سرخ جو ہے سدست ہے سراد ہے الکث ہے سوچ ہے گلاج ہے ہاضروں بازی بات کو ہے اور کسی کو مار مار کر جب نہیں معدا کیا ہے تو کیا قیمت یہ ہے کہ جب ابراہیم کے سامنے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کارا ہے یہ محبوب ہے انہوں نے کہا کہ یہ محبوب ہے سب کا آپ اور جب وہ غروب ہو گیا تو کہا نہیں جو اب ہو اور کو غروب ہو جائے وہ میرا کدار نہیں ہو سکتا کدار یہ تو ابھی یہ بھی نہیں بتا سکتا وہ اسے اس مکمین تھے کہ سارا جی الا ہو سکتا ہے گان جیسا سکتا ہے سورج بھی ہو سکتا ہے مطمن نہیں تھا ہوتا تھا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا لاؤ گل آتمی جو آج ہو اور پھر غروب ہو جائے میرے میرا سدھار ایسا نہیں ہو سکتا کیسا ہو سکتا ہے یہ تو پھر یہی نہیں آگے بتایا تو ہوتا کیا ہے ان سے تک روزار نہیں ہوتا انسان محول ہے ابھی کسان میں آ نہیں کرتا دراز رانے بات سلسانہ انداز میں چلی جائے گی اصل میں تو انسان کی اپنی شدت یار ہی ہے جو عروص حقیقت کو دے بتا جیسی ہو جائے آپ کی قدت آپ کے یہاں پیدا نہیں ہوتی آپ پانی کے لیے نکل جائیں گے پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ مسلم نہ ہو جائیے بڑا بلکہ سمجھوڑا جو کہا گیا ہے کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ نہ ہندو زیادہ ہوتا ہے نہ مسلمان زیادہ ہوتا ہے پیدائشی مسلمان کوئی نہیں ہوتا ہر شخص کو خود ایماندانا پڑتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایز اِن تکلیف نہ کر دے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے اس سے تمقیدی نکال ڈالے اس سے ٹکٹ بھی نکال ڈالے گورو گور و تدبر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اس کے بعد یہ دیکھے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے تو ہے غلط ہو رہا ہے تو اس کی جگہ طلاق کرے گی کیا صحیح ہے جو اس کی جگہ ہم چاہیے اور یوں جب وہ اپنے لیے صحیح راستہ متعین کرے گی کی روشنی میں اسے مغل کہا جائے گا اسے مسلم کہا جائے گا وجہ کا دان لم بہارا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کیونکہ تلاش حقیقت میں رہا تھا ہم صحیح راستے سے کبھار کا تمہارے سامنے لوگ کام صحا بھاؤ پھر وہی بات آئی کیا یہ بات ہے نہیں اس میں ضرورت مند تھا آئل سمند ہوتا ہے جو بوجھ کے نیچے دبا ہوا یہ عیال ایالو بھی ایال جی ہے کہ کتنے پھر بوجھ کے نیچے کب جاتا تھا آدمی کیا یہ واقعہ نہیں بوجھ کے نیچے دبا ہوا تھا آپ دیکھتے ہیں کیسے نیل سے خدا گنا رہا ہے اس میں پھر وہی دبت آ ضروری آج سے مطلب کر دینا یہ جو آج کہا جا رہا ہے کسان وہ کسان غریبی میں ہی پیدا ہوا غریبوں پہ یہاں رہے گا غریبوں میں یہ مر جائے گا اللہ چاہ رہا ہے مار. یہ لوگ تو وجہ جیسا ہے سارا یہ واقعہ نہیں ہے حضور کی سیوں سے صحیح باتیں بول کے آپ دیکھیے قرآن کس طرح سے خود دیکھنا کہا تھا کسان یہ چلا جا رہا ہے یوں زندگی مرتب ہوتی ہے حضور کی یوں قیمت مرتب ہوتی ہے حضور کی قرآن سے واقعہ تو ہے ہی پھر اس کے بعد وہ چیزوں کہتا ہے کہ موجودہ مسائل کا زمانہ ختم ہونے کے بعد خوب سواریاں کیسے آئیں گی صاحب جیسی تمہاری حالت کو ہم بدلتے چلے گئے ہیں نا کیا بات ہے قرآن کی عجیبان پوری میں کہا تھا نا چلان کے جس کا یقین من رہا یہ واقعہ نہیں تھا یہی تھا کہا اب تم چاہتے ہو کہ یہ دور ختم ہو کے وہ آئے تو کرے کہ افام میں یقین آفن آتا تھا یہ کر ہم نے یہی کیا جانا تمہارے ساتھ تو یہ کر جو بھی معاشرہ کے اندر بے یاروں مددگار میں نظر آتا ہے یہاں یہی نہیں کہا کہ اس کی مدد کر کہا یہ ہے کہ اس کو زدت کی نگاہوں سے نہ لا سکر مول ہے یتیم کہا تھا نا قرآن میں کہ تم جو تباہ ہوئے ہو وہ اس لیے ہوئے ہو یتیم خانہ کھول دینا یہ ہمارے ہاں آج کل ناراض کھول جاتا ہے یقینوں کی تربیت سواد کہا جاتا ہے کہتا روٹی کے ٹکڑے جو ہے وہ تو کتے کو بھی دے دیتے ہو سوال یہ نہیں ہے ان کو روٹی کا ٹکڑا ان کی بولی میں تم ڈال دیتے ہو ان کی شتعت سے پیچھے جہاں بھی بحمد یتیم اور سنا تم ہر ہمارا ہو کر وہ کرے زمین کر دے رہا ہے کیوںکہ یتیموں کو زمین نہ کرے پھر ہم نے تمہیں کہا نا کہ تم دکھ ضرورت مند تھے تو ہم نے تمہاری ضروریات پوری تھی کہ راجا بحمد پائے ہر اور جو شاہدہ تمہاری طرف آئے یا معاشرے کے اندر ہو جہاں بھی لفظ ہے یہ فیصلہ جو گھر کا ہے جسے سارا اکٹھا کرتے تو آپ وہاں ڈال دیتے ہیں کیڑے کے گھیر کے ڈال دیتے ہیں یہ جو اس طرح کی چیزوں کو ربی چیزوں کو ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے اسے من حرکت میں صاحب کو ضرورت آئے تو اسے منہر کی طرف نہ جان دیا جائے کہاں سے پیسے ہمارے یہاں خراب کرنے والا زبانوں کے الفاظ اور محاورے بڑے عزیب ہوتے پیسہ کی ہے آپ بھی میل ہے آپ بھی دیکھتا ہے سمپک تو میل دیکھتا ہے قرآن کہتا ہے گن کراول بہت سا سوچا سے دور سیڑا کبھی تمہیں نہیں مل سکتی باغ رکھتے کی کوئی وہ کسمت دو جس کو سب سے زیادہ اپنے عزیز رکھتے بچے کے پیر میں ٹکڑے نہیں چوڑے ترک سے گھیرتے ہوئے پھلتی ہوئی کیڑے نہیں جسے تم اپنے لیے سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو اس چیز کو دو گے تو اسے کہا جائے گا کسان کی رات اس سے بست پیدا ہوگی نیچی کا تو اس نے لفظ استعمال نہیں کیا بالکل نفی استعمال کیا وسطیں پل کسا دینے گا راستوں کا وسیع ہوتے چلے جانا زندگی کا خراب ہوتے چلے جانا چلو ہوتا چلے جائے گا کہ جو چیز سب سے زیادہ سو میں ہے اس کو دے دو مسائنا پلا کنخار اور رخت چرم یہ کہ باندھا بین مت رب دکھا حد جو چیزیں سامان زندگی سامان حالات مسائل حالات جتنا کچھ لیے ہے دیتا چلا گیا اس کا عام کرتا کرتا چلا جا جائے جا جا جی لوگ ہیں کہ پتا ہی نہ چلے چلا بتا ہی نہ کسی کو اور حد ہاں چرچا کرتا چلا یہ بھی تمہارے لیے یہ بھی تمہارے لیے یہ بھی تمہارے لیے بلکہ یہ کرتا چلا جائے اس کے بعد گھبرانے کی بات نہیں ہے بلا طور پر میں دیکھے گا کہ کس طرح سے وہ کچھ ملتا ہے کہ جس سے تمہاری آر جو ہے ہم چنار ہو جائیں گے اطربا سور بہا فتم چران میں سورج سورت تو, تو جگہ آ رہا ہے برادرہ میں ٹکراؤ اور تصاویر میں کرائسس چلا آ رہا ہے یہ ہے آخری پارا حصہ پھر وہی بات کہ دل میں ذرا سا کرا یہ پتا نہیں کتنا وقت لگ جائے معلوم نہیں بتایا جہاں سے نکلے نہ جانا دیکھی آج کیا کر رہا ہے تو علامہ خراب ہے سرجمہ اس کا ہوگا کہ کیا آم کر کیا ہم نے سی وقت میں وہ کھاڑا نہیں اور پھر وہ آپ کو روایا آپ کا تو پتا ہے کہ وہ جبریڈ امین نے آ کے سنت تو کو کیا پھر اس کے اندر کو دل کو نکالا پھر اس کو کپ کیا پھر اس کو گند کے پانی سے یا گندن کے پانی سے دھویا پھر دھونے کے بعد اندر اچھا پھر پی دیا پھر پینا یہ ہے سر وہ سدب کہا جاتا ہے کیا ہم نے سر اسد نہیں پیا لیکن قرآن کو پوچھے اور پھر میں وہ یمس رتھ یاترا میں بھی قرآن کو پوچھنے سے پہلے پھر اربوں کے ہاتھ سے پوچھ لیے پر ہم سدروں کیسے پوچھتے ارے آباد کی ہاں جاتے اپنے پوچھا اس کے کیا ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے دوسروں مقام سے مرا کا دماغ امنوں کا ہم جانتے ہیں کہ دور جو باتیں کرتے ہیں تیرے خلاف اس سے تیرا قیمت دھک جاتا ہے اور اسی کا جو سمت ہے اس کا نام ہے ان چراہے کو تو بھول جاتا ہے لیکن جو ہوگا کس طرح بلا سب مان لو ان کو قدرے کا بھی لوگ ہم جانتے ہیں اس قدر جی کے ہوتا ہے تو کیا ہی چیز کے لیے خدا میں سب دھوک جانا جسے کہتے ہیں یہ کیسیڈیٹ تیری زیادہ ہوتی ہے کوئی بات نہیں سنیا اجیدان کیسے جو بی کے لفظ میں کیسے تو بھی ہوگا سب کر دے تو ہم دیکھ دے میں پور میں خدا کی اس نظام کی جو سرپا تھا ہم کو سکا اس کا پیسہ ہے اس کے قائم کرنے کے لیے ہر گھر میں امریکہ سنگھا جو بھی اور اس کے قانون کے سامنے جب کا چلا جاتا تھوڑا ستر ہو جائے بک اگر یہ ہے اس کا رقر ففٹین اوور نائنٹی سیون پندرہ بٹا کٹان اگر فلام کو پہلی دفعہ حکم دیا گیا ہے بجاؤ فی الحال کی طرف سے نہ سوار ہو بڑا سر ہو گیا ہے پٹاؤ اس کے ساتھ جا کے جو حکم ہوں وہاں سے بھاگا ہوا وہ اس کی معصوم کام کا ایک فرد کہا جاتا ہے کہ جائے چرا کے مستب کے طریقے جات کے سیاست کے ٹکراؤ دو بہت بڑی ذمہ داری تھی ذمہ داری کے بوجھ کو ذرا کہ گھبراہٹ پیدا ہوئی جو ساتھ زبان کے آیا پیالہ رب دش ری بد لی اس کو صرف یہ مانتا ہوں کہ میرے سینوں میں کساد پہلاتا ہے نکاح تھوڑے سب سے مل دیتے ہیں اتنا برق مشی کر کے کہ کتنی بڑی مشکلات سامنے کیوں نہ گبراہٹ پیدانا ہو اور جب میں گانے ڈالوں کابو تو پھر انتظام کا جذبانہ میرے اندر پیدا ہو وہاں بھی بس ہوتے پہلے پوجے دن بے کا ٹوینٹی بٹا ٹوینٹی فائیو اور یہی جو کہا گیا چڑھا ہمارا یہ دور کیا یہ راطیہ نہیں ہے اس کا بس ڈھکن گرنا کس قبل دم گرتا تھا میں ان ذمہ داروں کے تو تب سے بار ان کا گھد ہم کنہ بھی وہ بوجھ کے میں پوری کمر کو اس طرح ہم نہیں ہوتا بھی مطلب इस तरफ तुम्हारे सीने को कुछ आजादा है। दिए रखना कर दी थी और वो जो टूशन हार आ गया हुआ था और अगर कहीं निकलता था तो चारों तरफ से कानून तक सीनी और गाड़ी की रूप बची थी क्या आज ये बातें नहीं है कि तेरे सर्द और मगर की दास पहले रात हो रही हैं یہ بات نہیں ہے اس لیے گھبراہے کیوں ہننا مال پتر جیسا ہننا مال پتر دوسرا زندگی کی آسانیاں چاہتا ہے. کہ ہے تو مشکل کو نگتنا چاہیے مدیز نے کہا کہ آسانیاں چاہتی ہے تو سفر کا بغیر چھپ کر کے باہر نکل کوئی آسانی مشکلات میں سے گزرے بغیر نہیں آ سکتا. اور یہاں دو دفعہ کہا ہندنا مال دوسرے جسم مچے کی پوری زندگی اسل کے, کے اندر گزری مشکلات اور پہلے مسقطوں کے اندر گزری اور اس کے بعد پھر زندگی میں جیسے قائم ہوا ہجرت کے بعد یہاں آ کر نئی قسم کی مشکلات آئیں پھر اسل پیدا ہوا کہا اس کے بعد پھر یوسل پیدا ہوگا آسامیاں پیدا ہو جائیں گی تو پھر بعد ہو جائیں گی دیکھتے ہو جائیں گی آخری مرتبہ شروع رام کے آسن میں بھی جاؤ کے کہا گیا کہ پھر جو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی تو خود کو واپس دل سے چین کو گزریں گے ان کتابی کی زندگی میں تو یہ بات بہت ہی نہیں گرا کرانے یہ تو ایسی, ایسا سفر ہے ہی نہیں کہ جس میں وہی منزل آفرت آ گیا اور منزلی آفرت آپ کو جو بھیج چکے ہیں تو قرآن نے تو جنت کو بھی راستے میں چھپارنے کا مقام کہا ہے منزلی آخری نہیں شہید. انسانی زندگی میں یہ دنوں کلپن ہے یہ کوئی دکان بھی آتا نہیں آتا اور کٹا کے اندر جہاں یہ کہہ دیا گیا کہ نہ منزل ختم ہو گئی کہا جائے یہ اس موجودہ مدیمے کے اوپر کے بعد بھی یہ آئے گا فائدہ پرم کا جب تجھے صرف پر سراغ نصیب ہو جائے کساب نصیب ہو جائے بازار سبزوں کے منڈل گر کی ہوئی ہے ہم سب تو اگلی منزل کی اوپر لگا رہے ہیں نکیلا روپ جیسا تھا روپ اور پھر اس کے نظام روبیت کو پانی سے جانے پلامی کرنے کے لیے پھر وصوت کے پہ یہ ہٹ دے جائے وہ آگے آئے بہ جہاں نسرودار ونشک ہے بڑا ایسا جب کی सब कुछ देखे तो सुबह की मदद आ गई और लोग इस दिन के अंदर सौ का सौ बाहुल हो रहे हैं तो फिर क्या धाघे बजाओ ढोल बजाओ आपस लाजमीन करो जो कुछ करो दो हमने रखें आपको महत्व है ज्यादा बुटों की उठ पड़ा ज्यादा से बल रानी की जो आ गए हैं ना उनकी तालीम तो बीजेपी इनके लिए सारे इंतजाम आपने सारा कुछ करना है बराबर का हो ग्राम है जी یاد کہہ دیا وہ مت جو اس کے مق جو اس کا انداز نرالا جو تھا اس کو دوسرے سبن یاد کیا یہاں سے سب یاد کرنے والا جو ہے اسے چھٹی نہیں ہوئی یہاں تو جو پہلے ہی درکار منگا میں کمپلکار دیکھنے سے یاد ہو سب میں آپ کر کے سناتا رہتا جو آزاد سال کے سناتا سل کا پہلے چڑک بھی جاتا ہے اس کو جٹی نہ ملی مت کا انداز دیتا اس کو اس کو یاد اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پورا یا تین ہو ہو ہے کوئی نئی بات نہیں جو شروع ہو رہا ہے وہ تین وہ جاپور و سور کرام کی تھی سات جو بولے کے بیچ تین پر لگا ڈالو ان کی انتلابی سرگرستوں کو سامنے لاؤ تم دیکھو تو کیا ہوا تھا اور سب سے پہلے تم دیکھو تو کری کہ تین تین پہاڑیوں پہ کیا ہوا تھا اگر ضرور میں بتان کی ہے تو وہ پہاڑی وہ سپٹنگ سی کے لاتا کہا جاتا ہے और आपको मालूम होगा कि वो पीड़ित के लिए अमन के लिए आज भी जो सिंधन होता है न वे सास्ता के मुंह में संगीर का सत्ता होता है तो चहल दो चहल अमन का सिंधन जो वो संगीर के सबके को बिना गया है और ये वो पहाड़ी थी संगीर वाली जिस पर हजर के मुंह अगर की राहत का आगाज हुआ بجائے اس کے یہ کہا جائے کہ یور کے ساتھ کیا ہوا اور دیکھو تو گیسا کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ, کے ساتھ، کیا خوبصورت انداز آپ کو پورا ہوتا ہے اور دین تین وہ تین کی پڑھائی سے پوچھو تو کیا ہوا یہ جو ہے نا اس کا ترجمہ میں آپ کے یہاں کبو میں کی اور بسور کی اور سورج سما کی <laughs> امجیر کی اور یادوں کی چٹریاں نہیں ہیں پہاڑوں کو یہ متو دیکھ رہا ہے کہ اس قدر مچکلیں اس قدر مچیں اس قدر انقلاب آدمی اور سرگرمیاں تو کہاں سے نئی بات نہیں ہے پھر اس وغیرہ چین کی پہاڑی وہاں کیا ہوا ہے माउंट ऑफ आरिफ के वहां क्या हुआ था। अगर तिरत नाम ने दावत किया पहाड़ी थी माउंट ऑफ आरिफ को आपको मालूम ना आजीन दिन के अंदर वही जाता है ना जो शर्मानंद माउंट माउंट मनुष्य के अंदर है खबर दीप और दावत दावत लूही एक, एक थे। थे पहले तीन लोग दावत ने घोषणा श्राम जैसून की तूफो को सही तीन और जैसून की पहाड़ियों से क्या हुआ था इतना ही नहीं जब सूर्य तीन मिला और सूर्य की चोटियों से पूछे जाते वहां से हुआ दावत हो टकराव पहले दिन से चला आ रहा है शीमा का जार रहा है अगर उनसे कहा रूल شرار مس سے چراغی بتی میں بس بٹوں اور ان سڑیوں کے بعد وہ ہاضری جلق ابھی اور پھر اب وہی بات باندھ دہرائی جا رہی ہے یہاں جیس بچوں کے شہر میں جیت کو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ہم اور سبان کی آباد کا سامنا ہے کسی یہ نظر کی نہیں ہے مشکلات سے بھی بجا نہ رکھے دیکھوں تو ان کی وہ داغتیں تھی اس طرح مشکلات میں سے گزرنے کے بعد کسی قدر کامرانیاں اور کامیابیوں نے ان کے پاس جنے ہیں آخروں میں ہر آخر میدان ان کے ہاتھ میں رہا تھا وہی آگے پھیلے تھے اور عزیزہ نے ماننے کی کیا بات ہے انسانیوں کی ساری تعلیم میں بجا والی قدموں کی تعداد میں ہر دور میں ہر زمانے میں انسان کیڑے مکڑوں کی طرح برساتی ملکوں کی طرح پیدا ہوتی ہیں اور چلے جاتے ہیں کسی کو جا تک بھی نہیں رہتا لیکن شریفی انسانیت میں صرف یہ چند ہستی ہیں ہاتھوں میں نچلے آزادی انسانیت لیے یہ کہ جنہوں نے یہ انقلاب برفا کیے انہیں کا نام کا کبھی وہ سمے ان کی کہانیوں سے پہ جمی کبھی سور کی سے ٹوپیوں کے جنگلات سبھی سبھی دس کے اوپر سے وہ سرمن ہلو کے انسان اسلام کے انداز میں نصیبت سبھی وہ بندے امین متا کی گلیوں کے ہاتھوں پر ابری یہ ساری داستان کیا بتا رہی ہے دنیا اگن کا نام بتا یہ رہی ہے کہ نقل ادکمند انسان اپنی اصلوں تک بھی تمد نہ ہو اب چلتا داستان شارید. اس انسان کو پیدا تو ہم نے ہوا تھا یہ عظیم آئے خرجانے میں اکثر تقویم اس کے اندر ممکنات تو بنتی ہے سلاحیوں کو اس عمل کی رکھ دی گئی تھی کہ یہ کائنات میں حظیم کوئی پہ مان گیا بنچو تقویم تھا تو میں حضمہ نہیں کر سکتا سلام تو آپ کو پتہ ہے کسی کا بھی ہو گیا ہے جس کے ہے جس سے کوئی شہر اپنے گاؤں سے خرید ہو جائے اور تناؤ اس وقت ہوتا ہے جب وہ بالکل صحیح سنا پہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے کسی کو تقلیم کہا ہے جہاں تکلیم سے لگن کے اوپر سے नहीं طور کے اوپر یہ بات پیدا نہ ہو بلکہ مستقل طور کے اوپر یہ کسی کی بات میں ہو جائے کیا آسن حسین نہیں حسین پڑی ہو جائے وہ दो दफलों में दो दफलों में कितने बादल कसवर आते लगाह को भी तत्व हर इंसानी बच्चा गुना का पिटारा अपनी कबर दो होता है दोिजिनल फील का तस्वीर हर बच्चा गुना भार पैदा होता है और फिर जो बच्ची लोग चाहिए वो गुना होगी अपने घुपने अमल को उनको उधार ही नहीं सकते کاغذہ پوچھا ڈاکٹر کے کتاب سے ایمان نہ ڈال کس قدر جا تو نہ کس قدر ٹرسٹریشن اصائٹمنٹ کس قدر معمومی اور مجبوری ہے انسان کی پیدا ہوتا ہے تو کو ہونے کو تیز اس کو پوچھا نہیں ڈال کھائی کیا میں دوں اور غلط دکھا دی جائے پہرا ہوگے تو اتنا بول دیجیے ساری میری کو اتارنا پڑے گا کچھ نہیں ہوگی لگے ہوئے کرنا ہی ہوگی اس کا وہ بھی لاپماری ہوگی دھیان رکھتے کہ جب پہلے کوئی بھی سندر میں تو اس کو بیچ کر اس کو آج کرنے کو ہندو مت کا پسند ہے जन्म उसके कोई कर्म उसको भुगतने के लिए यहाँ भेज दिया गया था और मेरा जन्म किया था कि धन को बदल और कर्म किया है लेकिन सर धन बदल साम लोगों की बताती सुधार है लेकी जाएगी कम में यह पता कि कल मैं इसकी इसकी चीज किया है क्या नहीं थाने बसा भेजने का तो मेरा घरों को बच्चा ये पता है कि तुमने गुरु क्या है, तो आम को लगे अंदाजा लगाइए और हजार साल से इंसान मानते कौन मानते युद्ध न दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लड़ो इंसान को शायद आजू पैदा किया और हर आजू तकलीफ का देश फैमाना है आजुओं का सना कर देना इसमें तुम्हारी मजाक चल रहा चलिए पैदा किया एक ऐसा स्वयं किया था जिसने आज आपको भी मालूम नहीं है इन चीजों से कास्तु है कि आपके यहाँ के तहव की बुलंदी जिसे कहा सकता है किसान है आपके यहाँ इनका आजू बता क्यों है बिने दो بدھ مت کا آسن چل رہے دلیر کوئی ملتا آرجو کا نام ہی تو نہیں یہاں کر کے آرجو کا ملتا ہے کھانا کہا جا رہا ہے یہ سارا کا کرنا یہ کہ انسان کو جہاں شکی پیسی بین خانے کے اندر جب وقتی گور دیا گیا ہے وہ کہتا ہے لیکن خان اپنی آرٹوں کا سوچتے ہیں اس سے بڑوں مدد کیا بلندی اس سے تو ہم نے حسین ہی نہیں پیدا کیا احسن پیدا کیا ہے اس سے زیادہ حسین کو ہماری کائنات کی روایت گاہ نکلیا ہے ہی نہیں بس تک قدم خدا انسان تو اس کا تو برقرو ہے برسوں بھی ہے اس کی ان کے بعد لیکن اس کا کیا ادار ہے کہ یہ خود اپنی افرادی مساد پرستیوں سے رقد نہ ہو اب پڑا پھر جب یہ گرتا ہے تو ہر گرامت کا کہتے ہیں کوئی مقام ہوتا ہے لیکن اس کی گرامٹ وہ ہے کہ جس کا نیچے مطالعے کوئی نہیں ہے بلندیوں میں سوچے کہ ممتاؤ کے اوپر بھی کوئی ایسا مقام نہیں ہے اس کی مطلب یہاں اور بھی کیا دکھاؤ پر ہے. جب اپنے آپ کو گراتے ہیں تو اسی کا یہ ساتھ ہے نا ادائے کا لگ صبح کو پھر اس کے ساتھ آگان ہو جاتا ہے کہا بند ہندو ہے جب سربت پوار میں بندہ مزید سربت کلو انسانوں میں سے نہیں تمام مخلوط آپ نے سے مطلب کسان نہ لینے والے سمر اب نہ ہو اصل افاتری جب آدمی انسان مثال پڑوسوں کے اوپر آتا ہے تو پھر اکل اثات گراوٹ کی سہار روپ کا انتہائی روپ کی ناؤ طرح پر ہی اسپلس آپ جب لوگ سادن ہیں چلنی والے ان کے نیچے اسفلپر موٹر ڈگری ہو یہ ہے یعنی گرمنے والوں نے اپنا کوئی صاحب صاحب کہا جا پہنچا ہے اس میں کوئی چاہ انسان کی بنا کی اور گراوٹ کی تو دیکھو سات چار مارک میں سبھی بھی اس مکان نہیں نظر آتا ہے اس مکان پہ بھی بدل پہنچ جاتا ہے تو سبھی نہیں انسان کرتا تو کہا کہ کیا یوریا پھر انسان بنایا گیا تھا کچھ بلندیوں سے جو ہے جہاں تک کے لیے تو یہ تو کام کہا ہے یہ تو ہے کہ نیٹ تو کما نہیں سکتے اور میرا ال ہوتا ہے سارا اللہ بھی رہا اور میں بھی نہیں سکتا یہ بات نہیں ہے اور اکثر ہے ہاں وہ دیکھتے ہوئے ہم بالنا شرح سمندر انسان اور زمانے کی آدت لینا سمجھ تاریری انسانیت اس کی شہادت دے گی انسان ہمیشہ نقصان میں رہا انسانیت بھی نقصان کیوں نہیں جنمن لوگوں میں قرآن لوگوں سے وہ ایسے نہیں ہیں جو یہ <سطح> جو ہم نے اس کو دیکھ کر کہا ہے کہ کپڑا کیا ہے ترسیا کیا ہے یہ سکنا کی تکلیف کیسے ہوتی ہے ان اخبار کے اوپر یقین رکھنے والے بہانے ہوئے چار ہاتھ اور پھر وہ ایسے کام کرنے والے جن کو ان فلاحیوں کو بھی موبی ہو جائے دیکھا وہ زمانہ کیا ہے اس کو فلاحیوں کو رکھی تھی نا ایسے تبدیل ہو جانے کی اس قسم کو کام کرنے والے کہ دو کن چنا تم کو مسلم دبا دیتے گرو بند کر دے یہ ہے غیر و یہ وہ ہے کہ دن کے لیے جن کے کن کاموں کا بدلہ غیر ممنون مم کا مل جاتا ہے دونوں سے ہوتے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ غیر من کرتے مسلسل جو زندگیار ہے اس نے مسلسل آگے جانا ہے ان سے بھی آزاد وار کا جو اجر ہے وہ بھی مسلسل آگے ساتھ خرچہ کرا جائے گا جا ان کو اور جیت کو نے کا سمجھتا ہوں کہ جو جو حقیقت وہی جانے ہونے چاہیے غور عمد ہوں ان کو جیت دیا جاتا ہے ان کو تو خان کے ساتھ کو نہیں دیا جاتا جو آج وہ اس کو اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں جب حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کسان کو ہمارے یہاں انتہائی دعائی ہی ہوتی ہے جانا بکشی ان بکروں کی کچھ اور بات تو ہے آبشتے کے خبا بت مخصوص ہم ائے امنے دکھ جنا پوجے جب تو نہیں بکتے ہوئے بھاؤ نظر میں جنت تو ہی چڑھا ہے توڑے ہوئے نی بک کے صحت کی میڈیا آپ کو بنا دیا کبھی مانگے ہوئے بڑے سے بڑے چلوان سے اچھے سے سے بھی اور द्वारा चला जा रहा हो <laughs> <laughs> और चला कितनी अल्लाह के नाम छोड़ के बनेंगे और बात समझ में आ जाए मांगी हुई इससे तो, तो भी चली मिली है ये मांगे तो नहीं یہ حرم کرنے کے اس لیے اس نے کہا کہ ہم بھی جو ان کو دیتے ہیں بس اس کے پاس سے نہیں خراب کے پاس سے نہیں دیتے تو اس بھی انسان کو اگر خراب سے دیکھ لے جائے تو وہ تقریبا انسانی پر جو کیا تقریب انسان جو کدھا تھا وہ خدا کر دیں کہ وہ تقریر بھی دینے والے کی قلت اس میں نہیں ہوتی جو ضلع کے خلاف کو دیتا ہے دونوں رنو کی بھی اس کے اندر تقدی اس نہیں کو کہ جس قسم کا قانون مقاصد جس کی تربیت بھی ہے کہ جو نہیں کرتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا جو کرتا ہے اس کو مقدم کے طور پہ نہیں ملتا تو بڑا اس کے حساب سے بھی ہوتا ہے کرتا ہے تو جس قسم کے قانون مقاصاد یہ ماں جہاں کہا ہے اس باندھ میں دونوں کے لیے آ جاتا ہے ماں ترجیحوں کے مانے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کون سی زمین ہے وہ جس کی بنا کے تم تسلیم کر سکتے ہیں اور ماں بار مان آیا گا تو اس کے مانے یہاں کہ ان کے پیچھے کون ہے ایسا مانگا بھار کھڑا ہو تو دیکھو سامنے جی قانونی متاثر کے اگر کچھ اتنا چاہے کیسے جتنا چاہیے الاؤ پن لوگ ہوں گے کیا یہ واقعہ نہیں ہے सबसे बुलंद तो था जब सदार साबरमती का मालिक कानून के ऊपर किसी का कानून नहीं है क्या वो कुबार का कानून नहीं है क्या उसके ऊपर भी कोई कानून है आपका मेरी भारत नहीं था मेरी कुमार मानता है तो नीतियों के हैं जो जाती आपके आते नीतियों ऑफिसर होते हैं अफसराने बता है نظام کو پڑھتے رہتے ہیں کوئی تو پریم اتارٹی ہے سبرنگ کی جو کتاب ہے جس کو ان پر کوئی اور نہیں ہوتا اور اس کے نیچے ہوتے ہوئے امر قرآن نے کو کرا ان کے آسان کو کم کرنے والے حکام ان کو بھی کہا جاتا ہے ادار انسان کو یہ حکام جو ہی جو ہیں ناٹو جو ہیں جن میں پڑتا ہے آپ کو مطلب جس کے قانون کو اوپر کسی کا قانون نہیں وہ خدا کا قانون کنسان قوانین میں شدہ کو نازک کرنے والا ان کے مطابق دوسروں کرنے والا ہے پتا تو میں نے فیصلے کرنا بھی ہوگا الوکن نہ ہو کا نفات ہے آخری آخری آخری. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ خدا ہے جس کے اشتہار کو بلند استھی کا اشتہار ہے पूरा वो अस्ट दिन बीस हटाया मैं बीस हजार नहीं दिया ग्यारह सब रहे हैं उनका चाहता था और भी कर देना चाहता हूं मौजूदा प्रोग्राम के मुताबिक रमजान के महीने में ही चार सब्ता हम आएंगे जिनमें ये खत्म आप ही सूर से आप देखेंगे किस्से तब कर तक अलग है दो ही घंटे का वक्त हम देते थे उसके बाद अपने प्रोग्राम में जरा सी और गुंजाइट निकाल के आइएगा हो सकता है कि ऐसी सूर्य में आ जाए जिसमें मुझे ज्यादा वक्त चाहिएगा वैसे भी तो रंगाना के लिए ज्यादा अधिकारी तो थोड़ा सा वक्त और ज्यादा लोगेंगे अब दो घंटा देते हैं हो सकता है कि दो घंटे पानी दो घंटे मिले शारीर तक अवस्था बढ़ाकर आज आज बात घंटा सो वक्त बातें स्वाहिता को ऐसा करेंगे कितने ज्यादा वक्त ले जाएंगे हाथ हम सूरज अति सब खतर बढ़ते हैं और सकते हैं डॉक्टर के रूप का आपको कुछ प्रकार चाहते हैं